السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد اللہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ العدب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری وسرلی عمری وحل العقدت مل لسانی رب کو علما رب ضدنی علما رب ضدنی علما, علما و فہمہ آمین یا رب العالمین آج ہم انشاء اللہ صورت آل علمان آیت نمبر دس سے لے کے آیت نمبر سولہ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر دس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الدین کہ جو لوگ اللہ کے دین کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے شریعت کو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نہ ان کے کام ان کا مال آئے گا اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کام آئے گی یہ سب کے سب آگ کا ایندھن ہوں گے جیسا کہ کی جو آل تھی ان کا حشر بھی یہی ہوا کہ جب رب کا عذاب ان کے سامنے آیا پھر نہ تو ان کا مال ان کے کام آیا اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کام آئی کیوں کیونکہ انہوں نے بھی رب کی آیات کو جٹلایا تھا اسے جٹلانے کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اسے پکڑ لیا اور بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کلین کفر وسۃغلبو نََََََََ و تحشر نہ اللہ جہنم وبی اسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یہاں کافروں سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد جب مدینہ منورہ واپس آئے تو بنو کینوکا کے بازار میں تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا اے یہودیوں کی جماعت تم لوگ اسلام لے آؤ قبل اس کے کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جو قریشیوں کا ہوا ہے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس بات سے دوکھے میں نہ آ جاؤ کہ جنگ جنگ سے ناواقف قریشیوں کو قتل کر کے آگے بڑھ گئے ہو اگر ہم سے جنگ ہوئی تو سمجھ جاؤ گے کہ ہم کون لوگ ہیں تب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگرچہ تم جنگ سے واقف ہو تم جانتے ہو کس طریقے سے جنگ کرنی ہے لڑنا کس طریقے سے ہے لیکن پھر بھی ستغلبون تم ہی مغلوب ہو جاؤ گے وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ دنیا میں بھی مغلوب کیا جاؤ گے اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہی ہوا اللہ کا وعدہ پورا ہوا بنو قتل کر دیے گئے کو جلا وطن ہونا پڑا اور خیبر فتح ہوا اور باقی لوگوں کو جزیہ دینا پڑا آیت نمبر تیرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قدکان الطاقا کہ تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی یہاں بھی مخاطب مدینہ کے یہود ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اور اپنے رسول کی مدد ضرور کرے گا غزوہ بدر میں کیا ہوا فی اتن فی سبیل اللہ ایک گروہ تو رب کی راہ میں لڑنے والا تھا اور ایک گروہ کافروں کا تھا جو مسلمان تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی جو مشرق تھے ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی لیکن ہوا کیا یرون مسلح ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے مقصد اس سے یہ تھا تاکہ مسلمانوں کا روب دبہ کافروں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی انہیں کافر چھ سو اور سات سو کے درمیان نظر آتے تھے مقصد اس سے مسلمانوں کا جو حوصلہ تھا اس میں اضافہ کرنا تھا کہ اپنے سے تین گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے لیکن جب وہ تین گنا کی بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ مٹ گیا جب ایسے ہوا تو پھر ان کا حوصلہ نیچے دکھائی نہیں دیا پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زینا لنناس یحب الشہوات من النسائی والبنین والقناتیر المقنطرات من الذہب والفضہ کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں یعنی وہ چیزیں جو فطرتی طور پہ انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بات کو ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و نکاح میں موجود ہے پھر اس کے بعد انسان کے لیے جو چیز مزین کر دی گئی ہے وہ ہے بیٹے بیٹوں سے مقصد اگر مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو تو محمود ہے ورنہ مضموم پھر اس کے بعد ولقنات سونے چاندی کے ڈیر انسان کو بہت پسند ہے کہ یہ امیر ہو مال و دولت والا ہو اس کے پاس گھوڑے ہوں بنگلات ہوں گاڑیاں ہوں کھیتیاں ہوں چوپائے ہوں انسان اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر انسان کو پسند ہیں عورتیں پسند ہیں بچے پسند ہیں مال و دولت پسند ہے گوڑے جائیداد کھیتی باڑی سب کچھ پسند ہے لیکن یاد رہے ذالی کا الحیات حیاتی دنیا یہ دنیا کا فائدہ ہے بہت تھوڑا سا یہ دنیا کا فائدہ ہے دیکھیں سب سے پہلے انسان شادی کرتا ہے پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے ہوں جب بیٹے ہو گئے بعد میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہو تاکہ میں اچھے طریقے سے اپنا گھر چلا سکوں پھر ولقنعتر المقندرت منضا الفظا پھر اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے ولقل المصوع جب مال و دولت آ جاتا ہے کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے فلاں جگہ پہ جانا ہے فیملی کو ساتھ لے کے جانا ہے تو میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے یہاں بس نہیں کرتا پھر کہتے اتنا بڑا خاندان ہے دودھ وغیرہ پینے دہی کھانی فلاں چیز کھانی اس چیز کی بھی ضرورت ہے اس چیز کی بھی ضرورت ہے چوپائے ہونے چاہیے اللہ وہ بھی دے دیتا ہے, پھر کہتا ہے ان چوپاوں کو چرانے کے لیے کوئی باغیچہ کوئی کھیتی باڑی بھی ہونی چاہیے اللہ رب العزت وہ بھی دے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں انسان کو پسند ہیں لیکن یاد رہے کمت الحت دنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اللہ حسن الم اللہ کے پاس اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی ہیں دنیا کی زندگی میں یہ زینت ہیں لیکن یاد رہے والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں ہی ان دا ثوابا کا و خیر العملہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ باقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں اس سے مراد بیٹیاں ہیں اور اللہ کا ذکر قرآن و حدیث اس سے مراد ہے انسان کی نیکیاں ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل او نبی اکم بخیر ذالکم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا کا سامان ڈھونڈتے پھرتے ہو بیٹوں کی محبت کہیں مال و دولت کا پیار کہیں گاڑی کہیں بنگلات کہیں چوپائے کہیں کھیتی باڑی آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر چیز کون سی ہے پھر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ للدی نتک جنتری انہار یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے وہ جنت ایسی جنت جس میں لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اور ان دنیا کی زندگی کی جو چیزیں ہیں انہی میں اتنے مگن نہ ہو جانا کہ تم جنت کو بھول جاؤ من اللہ اور ان دنیا کی چیزوں سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی رضا مندی اللہ بلوڑ باد اللہ خوب دیکھنے والا ہے اللہ جانتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ تم دنیا کے لیے محنت کرتے ہو یا آخرت کے لیے محنت کرتے ہو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنتیوں سے فرمائے گا اے اہل جنت وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم تمہاری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہیں ہر قسم کی بلائی تیرے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہوگے جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم راضی نہ ہو حالانکہ ہمیں ہر نعمت عطا کر دی جو اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں فرمائی اللہ فرمائے گا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں عطا نہ کروں جنتی کہیں گی ارب اس سے بہتر چیز کون سی ہے اللہ فرمائے گا میں اپنی رضا تم پہ نازل کر رہا ہوں اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ چیز ہے سب سے بڑی یہری صحیح بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے آیت نمبر سولہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الدین قولون ربنا اندنا آمن فوفلنا ضرور بنا وکینہ عذابنار کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں جو تقوے والے ہوا کرتے ہیں وہ رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لائے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے آمین یا رب العالمین و دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین